أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا ان اللَّهَ مع الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم سورہ انفال کی آیت نمبر پینتالیس اور چھیالیس کی تلاوت کی گئی ہے جیسا کہ ہمارے درس کی ترتیر ہے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ بیان کیا جائے گا پھر مختصر تفسیر بیان کی جائے گی یا ایدین امنو اے ایمان والو اذا لقی تم جب ملاقات ہو جائے تمہاری کسی لشکر کے ساتھ جب آمنا سامنا ہو جائے تمہارا کسی لشکر کے ساتھ جنگ میں پرانی اردو میں بھڑنا کہتے ہیں اسے جب بھڑو کسی فوج سے فسبتو تو ڈٹ جاؤ ڈٹنا ہے ہٹنا نہیں ہے ڈٹنا ہے مٹنا نہیں ہے ڈٹ جاؤ ود قور اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو لال تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم جیت جاؤ واقعی اللہ و رسول اور مانو حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا اللہ جل جلال کی بات مانو اور اللہ جل جلال کے جو پیغمبر ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانو تنازع اور آپس میں جھگڑے مت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو تو, تو میں اس سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے فتح شہلو پھر تم ہار جاؤ گے آپس میں جھگڑو گے تو تم ہار جاؤ گے وہ تب اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا تمہارا جو روب ہے دبدبا ہے اور حیبت ہے کافروں کے دلوں میں جو خوف اور دہشت ہے یہ جی ختم ہو جائے گی آپس میں لڑو گے تو کافر تم سے نہیں ڈرے گا وس اور صبر کرو ان اللہ یقیناً اللہ جل جلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آیت نمبر سینتالیس بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا پورا ہو جائے اس کے بعد بات سمجھانی آسان ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ خَرَجُوا ان لوگوں کی طرح جو کہ نکلے اپنے گھروں سے بطرًا اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے ورنا سی اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ یس الدونان سبیل اللہ اور روکتے تھے وہ اللہ کی راہ سے اللہ محیط محیط کسی چیز کو اپنے قابو میں کرنے والا کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے کو محیطن کہتے ہیں یعنی محیطن کے معنی ہے وہ ذات جو کہ پوری دنیا کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور اپنے قابو میں اور احاطے میں رکھتا ہے اللہ جل جلالہ کی صفت ہے یہ وَاللَّهُ بما ملون محیط اور اللہ قابو میں رکھنے والا ہے ان کے ان تمام اعمال کو جو وہ کرتے ہیں اللہ جل جلال نے ان کے تمام اعمال کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اللہ جل جلال پوری دنیا کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے ہر شجر اور حجر کو ہر انسان اور حیوان کو ہر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کنٹرول فرماتا ہے سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے جو بھی ہو جو بھی ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا سب کچھ اللہ تعالی کے قابو میں ہے اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے چاہے انسان کتنا بھی بڑا طاقتور زوراور اور بدماش بن جائے لیکن اللہ تعالی کے قابو سے نہیں نکل سکتا اسی کو اللہ جل جلالہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے اپنی شان و شوکت اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے تاکہ اسلام کا راستہ روک سکیں شریعت کا راستہ روک سکیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں آج اگر پاکستان کی فوج شریعت کا راستہ روک رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہیں نہیں یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ تعالی کے قابو میں ہے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے لیکن یہ ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے اسلام اور کفر کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی ایسا نہیں سمجھنا کہ بس بیس سال ہو گئے ہیں کابل فتح ہو گیا ہے اور ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی اور پاکستان میں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک شرعی نظام نافذ نہیں ہو جاتا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر پینتالیس چھیالیس اور سینتالیس ان آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے یا ایو الدین آ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے آسان ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اے مسلمانوں یا ایو الدین آمنو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اے ایمان والوں صرف امارت والوں کو صرف تحریک والوں کو صرف مجاہدین کے گروپوں کو خطاب نہیں کیا ہے بلکہ ہر ہر مسلمان کو اللہ تعالی نے یہ خطاب فرمایا ہے ہر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے دین کی خاطر کھڑا ہو اور کام کرے یامار یا اہل یا التحریک یا اہل الجہاد نہیں فرمایا اللہ نے کہ صرف امارت والے تحریک والے یا جہاد کرنے والے اس حکم کی طرف متوجہ ہوں نہیں اللہ جلجلال نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اس حکم کی تعمیل اور اس حکم کی اطاعت کرنا تو یہاں پر اللہ جل جلالہ کون سا حکم بیان فرما رہے ہیں چونکہ سورہ انفال جہادی احکام سے متعلق ہے تو یہاں پر بھی جہاد کے بارے میں بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان آیات میں پانچ احکام بیان کیے گئے ہیں کتنے ان آیات میں پانچ احکام بیان کیے گئے ہیں تین احکام کرنے کے لیے ہیں جسے عربی میں امر کہا جاتا ہے کیسا کرو اور دو احکام نہ کرنے کے لیے ہیں جسے عربی میں نہیں کہا جاتا ہے یعنی مت کرو امر کے مانے ہیں کرو اور نہیں کے مانے ہیں مت کرو گویا کے یہاں پانچ احکام جو ذکر ہوئے ہیں اس میں کرنے کے احکام تین ہیں اور نہ کرنے کے دو احکام ہیں اللہ جلجلالحو فرما رہا ہے جس وقت تمہاری کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے یہاں اللہ جل جلال نے لقی تم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں لقی تم کے معنی ہے ملاقات لکی فلانا میں فلان سے ملا ہوں تو اس آیت کا آسان ترجمہ یہ ہوتا ہے جب تمہاری دشمن سے ملاقات ہو جائے جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے ایک دوسرے کے سامنے ہو جاؤ وہ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہارا گھر کہاں ہے کہا کے کہ مسجد کے سامنے ہے وہ مسجد کہاں ہے کہا کہ یہ مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہے کہ یہ دونوں کہاں ہیں کہتے ہیں یہ دونوں آمنے سامنے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا دنیا میں تو مسجدیں بھی بہت ساری ہیں گھر بھی بہت سارے ہیں تو آسان طریقے سے اسے اس نے دھوکہ دیا گھر کہاں ہے مسجد کے سامنے مسجد کہاں ہے گھر کے سامنے یہ دونوں کہاں ہیں آمنے سامنے ہے جب تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو جائے دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاؤ پھر کیا کرنا ہے اللہ اکبر آج مسلمان جہاد سے بھاگنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ بھڑ جاؤ لڑ جاؤ اور پھر سات آسمانوں سے اللہ تعالی قماندانی فرماتا ہے بات سمجھ رہی ہے مسلمانوں کا کماندان کون ہے اللہ ہے اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر مسلمانوں کے کمانڈر تھے ہم کافروں سے لڑنے والی امت ہیں کافروں سے لڑنا ان کو قتل کرنا یہ اللہ سکھا رہا ہے اللہ اکبر یہ قرآن بہت عجیب کتاب ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہے اور آج کل تو ٹچ موبائل کا دور ہے حافظ قرآن قرآن کو نہیں پڑھتے علماء کرام قرآن کو نہیں پڑھتے ہم مجاہدین کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت اللہ بل قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا